الحمدللہ للہ آج بارہ اور تیرہ ربیع اسانی چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات تیئیس فروری دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے ربی الاول چودہ سو چونتیس ہجری کے کانٹیکسٹ میں آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے مسلسل پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً ایک سو بارہ منٹ گفتگو کی تھی اس کریٹیکل ٹاپک پر جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے کے نام سے اپلوڈ ہو چکا ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اور اس کا عنوان تھا فرقوں کے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور اس لیکچر میں میں نے علماء کرائم یعنی مجرم علماء اور بزرگان بے دین ان کا اور علماء کرام اور بزرگا دین کا فرق بتایا تھا آج کا یہ ایکسکلوسیو لیکچر اسی گفتگو کی ہی کنٹینیوشن ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہم کور کریں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا عنوان ہوگا انڈیا اور پاکستان کے چند مشہور علماء اور بزرگوں کی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 علیہ ہاتس یعنی دوزخ پر انیس فرشتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستا ہوگا اس میں مسلمانوں میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہونے والا ہے ول آب اللہ تعالیٰ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا سورت الحضاب کی آیت نمبر ستاون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو میں اشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرہ بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور اخرت کی زندگی میں بھی وعد لهم عذاباً مهينا اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اعوذ بالله تعالی ان دونوں لیکچرز کے عزائم کیا تھے ان سے کیا فوائد حاصل ہوں گے کیا نتائج حاصل ہوں گے اس پر آلریڈی میں نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی آج ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن آج کے لیکچر کا پچھلے لیکچر سے ربط بنانے کے لیے کچھ مزید امپورٹنٹ تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس گفتگو میں کچھ تلخ باتیں بھی سامنے آئیں گی اگر کسی کے دل میں کوئی اس حوالے سے کیوری اٹھے تو لیکچر کے اینڈ پر مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکچر کے دوران جو ہے وہ آدھی گفتگو سن کر اٹھ جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہاں کسی کو ذاتی عذر لاہک ہو وہ الگ بات بھائیو ہمارے سب کانٹینٹ میں یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ان تین ملکوں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں جس کو بھی کتاب و سنت کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بجائے کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے فوراً ان باتوں کو اپنے مکتب فکر اور اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں نے یہ قرآن کی آیت یا حدیث مان لی تو پھر میرے مکتبہ فکر کے اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ جو کچھ کہہ گئے ان کا کیا بنے گا حالانکہ ہونا چاہیے کہ وہ بزرگ اپنی قبروں میں پہنچ چکے اللہ کے پاس جا چکے ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ اللہ کے سبر ہم کسی کے پیچھے اپنی آدت کیوں برباد کریں تو بھائیو فرقہ واریت کی یہ سب سے بڑی لانت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بات کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر پیش کرتے ہیں حالانکہ اس کے الٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں بزرگوں کی باتوں کو اپنے علماء کی باتوں کو کتاب و سنت پر پیش کرنا چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے ایک تو فارج کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ غلطیاں دیکھ کر ان پر کفر اور شرک کے اور گستاخے رسول کے فتوے لگائیں اور دوسرا جو صحابہ اکرام علی امرضوان کا منحج ہے جو اہل, اہل سنت کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی غلطی اس پر پوائنٹ آؤٹ کی جائے اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ کے سبوت کر دیا جائے اب ان لوگوں کی بیماری کا کیا علاج ہے جو کہ کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر بات سنتے ہیں تو بزرگوں کی کتابوں پر پیش کرتے ہیں تو اب ان کو کتاب و سنت سے دعوت دینا دراصل خود کتاب و سنت پر ظلم ڈھانا ہے کیونکہ یہ تو مانتا ہی کوئی نہیں اس کو اور اگر مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں پر پیش کریں گے لہذا ان کے لیے کوئی اور علاج ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرمائی کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائنز اس ایک آیت میں سے مل جاتی ہیں کہ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے ایک دعوت دینے والے دائیں کا اور وہ ہے سورت النحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربك باللتی ہی احسن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واد کے ذریعے اب کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمت کی باتوں سے اٹریکٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کی کیٹیگری ایسی ہے جو کہ اچھا بات سن کر اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کے نام پر چندے اکٹھے کر کے اپنی روٹی روزی چلا رہے ہیں وہ کبھی بھی کتاب و سنت کی بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تیسری کیٹیگری کے لیے آیا بجا دل ہم بلتی بل ان کے ساتھ مجازرا کرو لیکن آسن طریقے کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ نہیں آسن طریقے کے ساتھ اب یہ مجادلہ کیا ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا علمی دلائل سامنے رکھنا ترکی بتر کی جواب دینا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اور بس اوقات اس فیلڈ میں سب سے زیادہ افیکٹو ہی یہی چیز ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات ہی اس صورت میں مانتے ہیں جب ان کو ترکی بتر کی مجادلے کے ساتھ الزامی جواب دیا جائے اس کو فلاسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں لوجیکل آنسر اور اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کی میں نے پنجابی میں ٹرانسلیشن کی ہے پکی اور اب ایک اور بڑا اپروپریٹ ورڈ ملا ہے سائنٹیفک لنگوسٹک میں اور وہ ہے اینٹی وینم کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج کسی دعائی سے نہیں ممکن اب بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس کو بزرگان بے دین اور علمائے کرائم نے ڈس لیا ہے اب علاج کیا ہے کوبرے سانپ کا زہر ہی دیا جاتا ہے تو اس کو اینٹی وینم کہتے ہیں جس سے اس کے وینم کا علاج ہوتا ہے تو اب اس صورتحال میں ان دو کا علاج بھی اینٹی وینم ہے اور وہ الحمدللہ للہ اینٹی وینم اس مجازلے کے لیے چار ریسرچ پیپر میرے الحمدللہ للہ چھپ چکے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی ہماری اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ پر بکس اینڈ ریسرچ پیپرز کا جو عنوان ہے اس کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے ہی آزمودہ ہیں ہر ریسرچ پیپر تقریباً ڈھائی سے تین ایم بی کی پی ڈی ایف فائل ہے وہ مفت ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے تو انہی کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں چھپی ہوئی ہیں اور الحمدللہ اس سے بھی ایک ورجن آگے ویڈیوز میں موجود ہے آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپا کے میری کالز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نیٹ پہ چڑھاتے ہیں الحمدللہ اس سے اور ہی فائدہ مجھے ہوتا ہے کیونکہ ہم ظاہر اور باطن میں ایک ہیں جو بات لوگوں کے سامنے کرنی ہے وہی فون کال پہ کرنی ہے اب یہ جو چار اینٹی وینم ہیں ان کا تعارف بھی سن لیجئے پہلا اینٹی وینم جو ہے وہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے ہے جو آج ڈسکس ہونا ہے اس میں انیس عبارتیں ہیں گستاخانہ اس کا نام ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جو لیکچر کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل بھی جائے گا یہ چار پیجز پر مشتمل ہے دوسرا اینٹی وینم ہے ریسرچ پیپر نمبر ٹو بی اس میں بتیس عبارتیں ہیں گستاخانہ اس کا نام ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد یہ آٹھ پیجز کا ہے اینٹی وینم نمبر تھری یہ ریسرچ پیپر نمبر سکس ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ یہ بھی چار پیجز پر مشتمل ہے اور اینٹی وینم نمبر فور ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بھی چار پیجز پر مشتمل ہے اور ان تمام تحقیقی مقالات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس عالم کی بھی گرفت کی گئی ہے علمی طریقے پر بڑے احترام کے ساتھ تمام علماء کے ساتھ خواہ ان کا تعلق بریلوی مقبہ فکر کے ساتھ تھا خواہی او کے ساتھ خواہ طلفی یعنی اہل عزیز کے ساتھ ان کا نام پورے پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے مولانا فلاں صاحب اس طریقے سے کیونکہ ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں پرابلم اینڈ پہ نہیں ہیں. تو بھائی یہ جو ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے ہے اندھا دن پیروی کا انجام اس کی تھیم کیا ہے میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ ارسدیوبند اور پھر اہل حدیث اور اہل تشہیو سب کے ساتھ گزرا وقت اب بھی الحمدللہ سب کی اچھی بات ایکسپٹ کر لیتے ہیں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا اچھی بات اگر شیطان بھی بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تصدیق فرمائی ہے صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے دیا تھا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ہو کو انسانی شکل میں آ کر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہے تو وہ جھوٹا شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے تو بھائیو تمام مقابل فکر کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حق سے انعد پایا جاتا ہے لیکن حق سے انعد جو سب سے کم میں نے دیکھا ہے وہ اہل حدیث مکبہ فکر سلفیوں کے اندر ان کی اکثریت عوام کی ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کو کتاب و سنت سے جب بات بتائی جاتی ہے پھر وہ کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ادھر بھی علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خام خواہ ہٹ گرمی کا شکار ہیں لیکن باقی جو لوگ ہیں ہمارے بریلوی مکبہ فکر کے لوگ یا دیوبند کے یا اہل تشیعوں کے ان کا کچھ کلچر ہی ایسا ہے کہ ان کو بزرگوں کی اتنی محبت اور اپنے علماء کی دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف قرآن و حدیث سننے کے لیے تیار ہی نہیں اگر تیار ہو جائیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب یہ حدیث کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو آپ حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلچر میں جیسے میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہونا یہ ایک حادثہ ہے کہ ان کے کلچر میں اسی کے اوپر زور دی جاتی ہے اور توحید آپ کو وہاں بس آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے بالکل اس طریقے سے ہمارے جو دیوبند مطبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو صحابہ صحابہ صحابہ یہی بات بتائی جاتی ہے یہ بھی ایک حادثہ ہے کہ وہاں صحابہ کے لیے عقیدت بعض اوقات گرو کے درجے میں پائی جاتی ہے اسی طریقے سے اہل تشہیوں کے ہاں اہل بیت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں کہ پائی جاتی ہے گرو کے درجے میں ہے لیکن پائی جاتی ہے اور وہ ایک حادثے کے سوا کچھ نہیں کہ وہاں پر یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں بالکل اس طریقے سے اہل حدیث مقت میں فکر کبھی یہ حادثہ ہے کہ یہاں پر کلچر ایسا ہے کہ یہاں کسی بڑے سے بڑے عالم اور بزرگ کی بات نہیں مانی جاتی جب تک وہ سپورٹڈ نہ ہو کتاب و سنت سے اور یہ بہت بڑا ایج الحمد ہمارے اہل سنت کے نوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے سلفیوں کو یعنی اہل حدیث کو حاصل ہے تو بھائی اس ریسرچ پیپر میں لوگوں کا اینٹی وینم کے ذریعے علاج کرنے کے لیے میں نے یہ حال تجویز کیا کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کے ان بڑے بڑے علماء اور بزرگ جن پر ان کا تکیہ تھا ان کی اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں ان کے سامنے رکھی جائیں کہ ایک دفعہ ان کا دماغ مل جائے کہ یار اتنے بڑے بزرگ نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا تو پھر اس سے غلط باتیں اور بھی نکل سکتی ہیں تو ایک بار یہ دراڑ پڑ گئی دماغ کے اندر اور وہ دماغ کھل گیا تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ حق بعد اترنا شروع ہو جائے گی یہ اس کے لیے اینٹی وینم اور اس کا منطقی کی انجام کیا ہونا چاہیے وہ پچھلی دفعہ میں نے تین پوسیبلٹیز ڈسکس کی تھیں جو آج میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کروں گا بارہ ان کا لبے لباب یہی تھا کہ اگر اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی کتابوں میں ایسی بےحودہ باتیں اور گستاخانہ نظریات موجود ہے تو ہمیں تمام بزرگوں کو چھوڑ کر اپنے محبوب امام کائنات سید البرین اللہ شفیع الم رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پرانے پاک میں کیٹیگوریکل منشن ہے صرف ایک ہستی کے بارے میں اور وہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ گارنٹی موجود نہیں ہے بھائیو ان گسخانہ عبارات کے تحقیقی جائزے سے پہلے میری طرف سے یہ آجزانا فخریہ طور پر نہیں آجزانا چیلنج ہے تمام علماء کے لیے پانچ جملوں کی شکل میں کہ اگر میں نے کوئی علمی خیانت کی ہو تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں میں انشاءاللہ ویڈیو پر اعلانیاں رجوع کروں گا اور توبہ بھی اپنی ریکارڈ کرواؤں گا اور وہ او پانچ جملے سن دیجیے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے بات اٹھائی تھی کہاں جوڑ دی تو یہ میں الحمدللہ اس کو تو یہیں پر کل کر دوں پانچ جملوں کی شکل میں پانچ چیلنج پوائنٹ نمبر ون اگر میں کسی ایسی کتاب سے عبارت پیش کر رہا ہوں جس کو اس مکتبہ فکر کے بزرگ آ ہی نہ کرتے ہوں ان کے علماء وہ کہیں گے تو ہماری کتاب ہی نہیں ہے تو میری غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں انشاءاللہ میں الانیہ توبہ اور رجوع اپنی ریکارڈ کرواؤں گا پوائنٹ نمبر ٹو اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ اس مکتبہ فکر کے علماء اور بزرگ خود ہی اس کتاب کو غلط کہہ چکے ہوں اور اپنی کتابوں کی لسٹ سے نکال چکے ہوں تب بھی مجھے بتایا جائے میں اعلانیہ رجوع اور توبہ اپنی ریکارڈ کرواؤں گا پوائنٹ نمبر تھری اگر میں کسی ایسی کتاب سے حوالہ پیش کروں کہ وہ اس مکتبہ فکر کے مکتبے سے نہ چھپی ہوئی ہو یا دوسرے کسی مطلب فکر سے تو چھپی ہے لیکن تبدیل کر کے چھاپی گئی ہے تب بھی میں مجرم ہوں اور اعلانیہ توبہ کروں گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فور کہ اگر وہ کتاب تو اسی مطلب فکر کی ہو لیکن اس میں وہ عبارت ہی موجود نہ ہو جو میں بیان کر رہا ہوں تب بھی میں مجرم ہوں اعلانیہ توبہ کرنے کے لیے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں اور پوائنٹ نمبر فائیو یہ سب سے بڑھ کر پوائنٹ ہے جس سے یہ علماء کرائم اور بزرگان بے دین اپنی پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی میں چیلنج دے دیتا ہوں آجزانا چیلنج کہ اگر میں کسی مکبہ فکر کی کتاب سے کوئی عبارت آؤٹ آف کنٹیکس پیش کر رہا ہوں سیاسوں سے بات سے ہٹا کر ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور تھا میں نے جان بوجھ کر اپنا لکما اس عبارت کے منہ میں ڈالا ہو تو میں الانیہ توبہ کرنے اور رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن لیکن لیکن ان پانچ باتوں میں سے اگر کوئی بات نہ ہوئی تو میں پھر ہاتھ بجانم ہو یہ کہنے کے لیے خواہ وہ عوام جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں بریلوی مکبہ فکر سے ہو یا دیوبند سے یا اہل حدیث سے یا اہل تشیعوں سے پھر میں قرآن کا فتویٰ ان پر لگانے کے لیے الحمد سے تیار ہوں سورہ التوبہ کی آیت نمبر اکتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبار احمد مرحبان احمد من دون اللہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے ظاہر ہے پھر یہ ایک ٹائٹل دے دیا نا انہوں نے تو یہ فتوا قرآن پاک کی روح سے ان پر چسپا ہوگا اگر یہ پانچ باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی تو یہ تو آئے تھے اب ایک ننگا جملہ میرے منہ سے بھی سن لیں جو بہت افیکٹیو ہے یہ خود ایک بہت بڑا اینٹی وینم ہے کہ بھائیو قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے اگر خدا نہ نخواستہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم غیر احمدیوں کو بقول ان کے غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو مسلمان لہذا ہمارے بریلوی مقبہ فکر کے چند بڑے علماء میں سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی قادیانی ہوتے اسی طریقے سے علماء جوبان میں سے لہٰذ گھومن صاحب یا طارق جمیر صاحب کے اگر امی ابو قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہی ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث مقبہ فکر میں ساجد میر صاحب کے امی ابو اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے اور اہل تشویوں میں سے ساجد نقوی صاحب کے والدین اگر قادیانی ہوتے تو وہ بھی قادیانی ہوتے اور کبھی یہ بات نہ سوچتے کہ ختم نبوت کی انٹرپریٹیشن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی جا کر ختم نبوت سمجھے گا اور ہم اہل سنت کے منج والے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا اس کو ختم نبوت کیسے سمجھ آئے گی بالکل اس طریقے سے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیو جب تک صرف اپنے مولویوں سے بات پوچھتا رہے گا اور کمپیریٹو سٹڈی نہیں کرے گا باقی علماء کی رائے سن کر تو ظاہر ہے کہ اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہی لے کر دنیا سے جائے گا پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ جسٹیفکیشن دے سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو پوری زندگی اپنے علماء سے پوچھتا رہا مجھے تو فتم نبوت یہی سمجھ آئی تھی لہذا میں نے غلام کے بارے میں یہ کلیم کر لیا تعالیٰ تو یہ, تعالیٰ تو یہ, تعالیٰ تو یہ تعالیٰ تو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا بالکل اس طریقے سے باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اب بھائیوں میری انہیں علمات کے ساتھ پرسنل ریکویسٹ ہے صاحب ہاں وہ بریلویوں کے حمیف قریشی صاحب ہوں جو بہت زیادہ مناظرے کرنے پر شیر ہیں اسی طریقے سے دیوبان میں لیاز گھومن صاحب اہل عدیث میں طالب الرحمان صاحب اور ان کے جو چھوٹے بھائی سعودی عرب میں ہر بندے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے اس کے کپڑے اتارنے میں مصروف ان سب علماء کو یہ دعوت عام ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کی یہ عبارتیں گستاخانہ نہیں ہیں تو اپنے جمعوں کے خطبوں میں اپنی پبلک کو بتائیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں بتا کر گئے لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ بتائیں پبلک کو کہ یہ صوفیاء کی معرفت کی باتیں ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ الحمد صلی اشرف اللہ علیہ اشرف, علی اشرف علی اعوذ باللہ تعالی یہ بتائیں پبلک کو جمعے کے خطبوں میں کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں تاکہ ان کی پبلک ان کو جوتے مارے اور کہے کہ ان لوگوں کے پیچھے میں چلایا ہوا ہے کبھی بھی بیان نہیں کریں گے یہ اس کا مطلب ام تم کا تم جانتے تو ہو کہ باتیں غلط ہیں اگر یہ اتنی حق پر مبنی ہیں یہ باتیں تو پبلک میں بیان کریں اور اگر پبلک میں بیان نہیں کرنی تو یہ کتابیں چھاپ چھاپ کر ان سے کمائیاں کیوں کر رہے ہیں اگر یہ معرفت کی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو چھاپ رہے کیوں ہیں پیسے کمانے کے لیے آزم اللہ تعالی اور یہاں پر میں آپ کو ایک جوک کی بات بھی سنا دوں آج سے تقریباً دو سال پہلے جب ہمارا یہ ریسرچ پیپر پبلکلی عام ہوا اندھا دھن پیروی کا انجام تو ہمارے اس پورے جہلم شہر کے اندر دیواروں کے اوپر بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے دو دو تین تین فٹ کے پرنٹڈ فارم میں کاغذوں پر اور چاکنگ کی گئی جس میں لکھا ہوا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط کھلا خط کیا اس پمفلٹ کے بارے میں لکھا ہوا نیچے اور ہماری اس اکیڈمی میں یہاں لگا کر گئے وہ اور میں نے بھائیوں کا اس کو پھاڑنا نہیں ہے یہ تو ہماری الحمدللہ اللہ مفت دعوت پہنچنے کا ایک ذریعہ کتنا عرصہ جب تک وہ بارش سے خود اتر گیا تو اتر گیا ہم نے نہیں اتارا اسے اور کھلا خط کیا اس پر لکھا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنے فلاں ریسرچ پیپر کے فلاں پیج پر اس کی فلاں سطر پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے وہ گستاخی نہیں لکھی کیا گستاخی کرتا ہے وہ گستاگی یہ کی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ اور میں نے کہا یہ کلمہ میں کو فرق یہ میں نے گستاخی کی ہے اب ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ جملہ لکھ دیا تو لوگ کہیں گے صحیح تو کہتا ہے بھائی لا الہ الا اللہ اشرف علی تعمیر رسول اللہ بھئی صحیح تو کہتا ہے یہ کلمہ کفر ہے اب ان کو بھی یہ بات پتا تھی اتنا بڑا انہوں نے پمفلٹ چھاپا اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو دعوت کا ذریعہ اللہ تبار و تعالیٰ نے بنا دیا و خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ تو میں یہاں پر بھی یہی بات کروں گا کسی بھی شخصیت کو فالو نہ کریں سمیت میرے جب میں لوگوں سے توڑ رہا ہوں تو اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا میری بھی اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں لیکن کسی عالم کے کہنے پر کہ فلاں گمراہ ہو گیا ہے فلاں کو فارغ کر دی ہے فلاں تو بزول آدمی ہے فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کریں خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات ہو اور بھائیو ان علماء کے بارے میں میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ان کا مسئلہ صرف بھائی روٹی ہے جو مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروائی ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور اس میں میں, میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ قرآن پاک میں حرام خوری کے بارے میں جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء اور بزرگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ دین کو بیچ کر اس سے کمائی حاصل کرتے ہیں اس آپ پورے قرآن کا سبو پڑھ کے دیکھیں جب بھی کوئی نبی دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو جب دعوت دیتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے تو خیر کی اور پھر کہتا ہے کہ اس دعوت کے اجر میں میں تم سے کچھ مال نہیں مانگتا کچھ अजर نہیں مانگتا میرا اجر میرے اللہ کے شکر ہے انبیاء کے ماننے والے بھی سچے وہی ہیں جو روٹی کے چکر سے باہر نکل کر حق بات لوگوں کو بتائیں اور جب تک دین اور روٹی یہ جڑے ہوئے ہیں اس وقت تک حق بات نہیں ہو سکتی یہ امپاسبل ہے ورنہ تو اس کو مسجد سے فارغ کر دیا جائے گا اور اس کو اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا تو ہم سب اپنے لیے بھی اور تمام جو دائن اسلام ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بھی دین کے ساتھ نہ چکے اور جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہونے سے پہلے ہی اسے ایمان وافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے تاکہ اس کی عورت تو بچے آمی. اب بھائیوں ہم ان عبارات کی طرف آتے ہیں اور ان عبارتوں کا میں صرف کمپیریزن کرواؤں گا علماء کا نظریہ ورسز وحی کا فیصلہ پہلے وہ عبارت پڑھوں گا ایکزیکٹ جو عبارت لکھی ہوگی اس کتاب میں اور اس کے مقابلے پر وحی کیا کہتی ہے یعنی کتاب و سنت اور اجما کیونکہ اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننا ہے ان کا کمپیرزن کرواؤں گا فیصلہ اپنی طرف سے کوئی صادر نہیں کروں گا فیصلہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ محمد صلی علی محمد محمد کما سلی تعالیٰ اللہ مبارک محمد محمد كما بارکت علی ابراہیم آلی حمید مجید اندھا دھند پیروی کا انجام علماء کا نظریہ نمبر ایک یہ دیوبند مقد فکر کے بہت بڑے عالم مولانا شیخ زکریت سہارنپوری صاحب جنہوں نے تبلیغی جماعت کی کتابیں لکھی ہیں وہ اپنی کتاب فضائل صدقات کے پیج نمبر پانچ سو اٹھاون پر لکھتے ہیں اور یہ فضائل صدقات جو رائے ونڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی لاہور کی اپنے بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب جو بندی وہ اللہ کو مخاطب کر کر کہتے ہیں ذرا الفاظ سنیے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور میرے درمیان اگر کوئی فرق کیا جائے تو یہ شرک ہے حالانکہ یہ توحید ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تُو ہے وہ میں ہوں تو بھائیو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز بھی کامن نہیں ہے یہ بیسیکلی اس کی تھیم ہے جو سفیا کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ آیا کہ کائنات کا وجود صرف ایک ہی ہے اور جتنی مخلوقات ہیں یہ اسی کے وجود میں سے نکلی ہوئی ہیں معذ اللہ تفر اللہ پینتھیزم کا ہماس کا قیدا جو ہندوؤں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بندر بھی خدا ہے معذ اللہ گھوڑا بھی خدا ہے درخت بھی خدا ہے یہ سمندر ہر چیز یہ خدا ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے تو بیسیکلی وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں اور میں اور تو یہ تو فرق ہے ہی کوئی نہیں یہ فرق کرنا شرک ہے حالانکہ اس کو فرق کرنا ہی توحید ہے فرق نہ کرنا شرک ہے تو آپ کو یہ بارت تب سمجھ اب سمجھ آ گئی اب کس کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالی کا کیا فرمان ہے وہی کا فیصلہ سورہ اشورا آیت نمبر گیارہ لئی تکم اسلی شعید بحبت سمی البیر اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ فرما میری تو مسل ہی کوئی نہیں ہے پھر جو تو ہے وہ میں ہوں تعالی وبا کا نظریہ نمبر دو یہ بریلوی مکب فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات حصہ چار سفا تین سو ستہتر جو کہ ہمارے بک کارنر جینم سے شاید ہوا اور اس وقت اعلی حضرت ڈاٹ نیٹ نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا کلا کما کر دیں یہ غزو احزاب کا واقعہ ہے رب اجزب اجل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیز تو نابوز کر دے حکم کس کا ہے اللہ کا ہوا کو شمالی ہوا کو ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی تو اللہ نے اس ہوا کو بانج کر دیا اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا حالانکہ پاکستان میں مانسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اتاد کی اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ نے اسے بانچ کر دیا بھائیو سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کائنات کی کوئی مطلوب اللہ تعالی کے حکم کا خلاف نہیں کرتی یہ کیٹیگوریکل مینشن کیٹاگوری کا اور انسان اور جن کیوں ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ ابہر کے اندر امنا ہدعنا حسبیلا اما شاہ کے رہوں اما ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو چاہے ہماری نہ اختیار کرو تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا باقی کسی چیز کو اختیار نہیں اور وہی ہے وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نما امرح ای اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جا گئی لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں بلکہ سورح حامی مسجدہ کی گیارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں فیزیکل فینامین آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اللہ یہ کہ موجہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے باقی فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے موکم ہیں سائنٹفک جتنے بھی فینومینا کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے تو آج اللہ تعالی کے حکم کی پابند ہے وہ ہمیشہ جلائے گی ہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں اللہ کے حکم پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ بیویاں رات کے گھروں سے باہر نہیں نکلتی علماء کا نظریہ نمبر تین یہ پہلی سات جو عبارتیں ہیں یہ شان الوہیت کے منافی ہیں اور اگلی بارہ جو ہیں پھر وہ شان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہوگی علماء کا نظریہ نمبر تین مفتی احمد یارحان نئی صاحب جو ہمارے قریب ہی چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے گجرات شہر کے بہت بڑے عالم تھے بریلوی مقل فکر کے وہ اپنی مشکا شریف کی شرح کے جلد سوم اور پیج نمبر 357 پر لکھتے ہیں اور یہ قادری پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جنون حضرت یونت علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ حیران ہوں گے کہ مشکاذ شریف میں وہ حدیث جو صحیح ہے جامعہ ترمزی کے ریفرنس سے لے کر آئے مشکات والے کہ جو بھی شخص اللہ کے حضور لا اللہ یہ دعا پڑھ کر متوجہ ہو، اللہ تعالی اس کو کبھی محروم نہیں لٹاتا اس حدیث کی یہ شرح کر رہے ہیں مفتی صاحب یہ شرح ذرا دیکھیے آپ حدیث کی شرح ہو رہی ہے ظلمون حضرت یونت علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ آپ کچھ روز مچھلی کے پیٹ میں رہے علماء فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے ولی تعالی کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی گا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہو گیا تو حضرت آمنا خاتون کا وہ شکم پاک جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ماہ تک جلوہ فروز رہے وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہے ولی یہ جملہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا حکم ارشاد فرمائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بات سمجھی جا سکتی ہے اس کے مقابلے پر وہی کا فیصلہ سورت العراف کی آیت نمبر چبن پچھلی دفعہ جو آیت میں نے پڑھی تھی ان نما امرو اعظہ اراد الک فیقون و سوریہ یاسین آیت نمبر بیاسی تھی یہ سورت الراف آیت نمبر چبن ربک ملدی خلق سما کیول اربفی ستتی امنواش بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے بھی کوئی تمسیر بیان نہیں کریں گے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور عرش پر مستوی ہوتے ہوئے نشن اکربل ورید بھی ہے ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے تو یہ ہے وہ عرش جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مستوی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے ولاب اللہ تعالیٰ علما کا نظریہ نمبر چار یہ دیوبندی عالم ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو کہ شیخ زکری سہارنپوری جنہوں نے فضائل امال اور فضائل صدقات لکھی ان کے مرشد ہیں انہوں نے کتاب لکھی المحند المد انیس سن چھ میں انیس سن پانچ میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین جس میں انہوں نے علماء دیوبند اور غلام مکادیانی کے جو غلط عتیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے ان عبادتوں پر جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقعی اس کے جواب میں اپنی کلیریفیکیشن دینے کے لیے ایک کتاب لکھی علماء زوبان نے المغند ال المف کا یہ ان کی بنیادی کتاب ہے چھبیس عربی میں سوالات کیے گئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں اور یہ ان کے نصاب میں بنیادی کتاب چھوٹی سی کتاب چاہے پڑھایا جاتا ہے جس میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن ہیں جس میں اشرف علی تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس میں یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اور یہی عقیدہ المحند المفنت جو کہ مقبط العلم لاہور سے چھپی اس کے صفحہ 28 پر اور شیخ ذکری پوری صاحب کی جو فضائل حج ہے جو تبلیغی جماعت والے کتب خانہ فیضی سے چھاپتے ہیں اس کا صفحہ 138 ہے وہ کہتے ہیں وہ حصہ زمین جو قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اس کا جو حصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے الطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے حضور کی قبر مبارک اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں انہوں نے پیش کی ہے انہوں نے اپنا عقیدہ ہے اب یہ عقیدہ کتاب و سنت میں کہاں موجود اجماع میں کہاں موجود یا ایون امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں کہاں موجود نکالا جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور یہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہے یہ عقیدہ وہ کس طرح پہلے میں وہی کا فیصلہ آیت مبارکہ سے سناتا ہوں سورہ الحج کی آیت نمبر چوہتر قدر اللہ حق قدری انزیز ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی بے شک اللہ تعالی غالب م. ہے اور قوت والا ہے اللہ کی قدر نہیں جانی اب آئیے پرافٹ کا مزاج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے تو پھر اس کے آگے میں جملہ جوڑتا ہوں اگر پھر خانہ کعبہ سے ان ساری چیزوں سے افضل ہے وہ تو پھر قبر مبارک کا طباف بھی ہونا چاہیے اگر خانہ کعبہ کا طباف ہوتا ہے اللہ کے لیے ہی ہو قبر کا طباف شروع کر دیا جائے پھر یہ رزلٹ تو نکلیں گے تو اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں وہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کتاب الانبیاء چیپٹر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ میری شام کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نسارا یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان کو ایک حد سے آگے بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ہو ورسول ہو دوسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو اٹھاسی نمبر ہے سیدنا جندب اور اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا یہ مزاج آپ کو پتا چلے گا فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام علی السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں آپ کی مرض وفات کی اللہ کی لانتوں یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 63 کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں دو گھنٹہ اور تقریباً انیس منٹ کی گفتگو ہے اور ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں ریسرچ پیپر نمبر ایک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا مسرد امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ عیس موجود ہے جو ہمارے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس پہ بھی لکھی ہوئی ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیا ما اللہ و شئتا اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں اب صحابی نے کوئی اللہ سمجھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا اللہ کا بندہ ہی سمجھ کر کہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلہ کیا لیا نے مجھے اللہ کے برابر ٹھہرا لیا بالکل ماشاء اللہ وقدا بلکہ یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے ابو صاحب کوئی آج کے دور قتم ہی تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو وہ اتا مانا ہے اور غیر مستقل بھی ذات مانا ہے اور بھی ازن اللہ مانا ہے انہوں نے آگے سے کوئی اس طرح کا معذ اللہ سکول اللہ آرگومنٹ نہیں کیا ان کو پتا تھا حضور کو بھی پتا تھا اتنے رب مان کے نہیں مجھے کہا لیکن آپ نے وہ ایشو ادری کل کر دیا اور اس سے بڑھ کر بڑی حیران کن ندیس صحیح مسلم میں ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے تو آپ سے ان کی تقریر تو انہوں نے آئے پڑی وم یوتی اللہ رسول فقط فاض فوزن عیمہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوا اور بڑے اونچے درجے کی کامیابی پر فائز ہوا اس کے ساتھ انہوں نے کہا آئے تو تھی ومیا اللہ و رسول فقط بل بلالم جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا یہ سورت الاذاب کی دونوں آیتیں ہیں تو اس نے کیا کہا پہلے تو اس نے صحیح پڑھا یوتی اللہ و رسول ہوں فقط فاضا فوزن اور پھر سعد کہا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے وہ آیت پڑھنے کے بعد ساتھ کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ گمراہ ہو گیا غلط بات کہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو منع فرمایا اور کہا کہ یوں مت کہو اس کے الفاظ ہے برا خطیب, خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی یہ دونوں کا جملہ اکٹھا کیوں کر دیا اللہ اب ذرا اس عبارت کو پڑھیں کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا مبارک کو مست کیے ہوئے ہیں الل الاطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے ولاب اللہ تعالی علما کا نظریہ نمبر پانچ یہ دوبندی بزرگ مولانا اشرف علی تھانسا اب یہ مولانا کا تو ویسے مطلب ہوتا ہے ہمارے محبوب لیکن یہ میں اپنے ریفرنس ہے مولانا نہیں کہہ رہا ان کے ریفرنس ہے تاکہ پرابلم اینڈ پہ نہ ہم آئے احترام کے ساتھ سارے بزرگوں کے نام لیے جائیں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے صفحہ چھیالیس اسلامی کتب خانہ سے ہوئی ہے اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے ریفرنس سے ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید کیا ہے ان بزرگوں کی وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوس اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشاد شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے اللہ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ غائب میں پکارنا میں اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوس آزم شیخ ابد القادر جیلانی سات اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں تب انہوں نے کیا کیا آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرب ہونے سے بچا لیا ولی آزم تعالی مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے عراق کو کھا گئے یہود و نصارا افغانستان کو کھا گئے پاکستان بھی تقریباً کھا گئے لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے تو پرانی باتیں تو جو بھی کوئی کر لے سن سنا کے سنی ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سننی ہو اچھا اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وہی کا فیصلہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امجیب المقر اداد بھلا کون ہے جو کہ قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے وہ یج الکم خلفا اور تمہیں اگلوں کا دنیا میں خلیفہ بناتا ہے تمہارے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی جگہ تمہیں دنیا میں بساتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاح بھی ہے کہ یہ تکلیفیں دور کر دے علی کروں بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو تو اس آیت کے تحت مشکل کشائی کرنا غائب میں ایک تو ہے ظاہر اس اس کا تو قرآن میں حکم ہے بتا بن رخوا لیکن یہ والا کام غائب میں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں دور کرتا اور اگر کسی کو آپ سمجھتے ہو آ تو اللہ کے ساتھ اس کو اللہ بنانے کے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بھائیوں سورہ یونس کی آیت نمبر بائیس میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے یہ جب کافر جو ہے وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے اچانک یہ بھور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے بعد میں یہ جہازوں کو بھور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ محسوس کیا اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر چلانی اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کو بریلوی مکتب مطلب کر کے کسی بھی عالم کو یا عوام کو مشرق کہنے کی یا ان کے عقیدوں کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنی چرپائی کے نیچے جو ہے وہ ڈنڈا مار کے چیک کریں اب بالکل سائملٹینس کنٹراسٹ اسی طرح کا آپ دیکھیں میں ایک ایک عبارت پیش کر رہا ہوں ساری طرف سے اسی طرح کی عبارت ایک طرف سے اسی طرح کی عبارت دوسری طرف سے آپ ذرا دوسری طرف سے سنیے اس سے بھی بڑھ کر کھل کر علماء کا نظریہ نمبر چھ مولانا احمد رضا خان کا بریلوی ملفوظات حصہ اول صفا ایک سو چھ بک کارر سے شائع شدہ ہے ان سے سوال ہوا عرض یہ کوشچن ان سے ہو رہے ارض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے یہ پوچھا کسی نے سوال یہ جو غوث آپ کہتے ہیں غوث الاظم اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نام میں لیکن جواب انہوں نے دیا ان کا ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے یہ جواب دیا اللہ. کوئی آیت بھی پڑی کوئی حدیث نہیں یہ جواب دیا اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے امام غزالی جو تصوف میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں آپ کی میت عادت پڑھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے سات گنا بڑا ہے حالانکہ سورج زمین سے سات سو گنا بڑا سات گنا بڑا نہیں ہے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا تو بھی شمس تھے میں بھی شمس ادھر آتے منو ہے بوٹی بون دے تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے میرا نام بھی شمس ہے قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بوننی ہے ان کو تو بھائیوں سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے یہ تو ہم بتاتے ہیں سائنٹفک فیکٹ کی روشنی میں میں نے دو لیکچرز اس پہ دیے ہیں ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے منکری منقریب خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت اس میں یہ سائنٹفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں سورہ سورقاب کی روشنی میں میں نے بیان کیا ہے اور دوسرا لیکچر ہے مثلاً نمبر 60 کے نام سے ہو از اللہ ان دا لائف آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے اردو میں ہے سوا گھنٹے کا وہ سنے تو پتہ چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے بارہ ال کا فیصلہ سورہ فاتر آیت نمبر اکتالیس ایکزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے آپ دیکھ لیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیب الطلاح جلانی کرتے ہیں انہوں نے کہا زمین و آسمان غوط نے سنبھالے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے بسم اللہ رحمان الرحیمات بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو کہیں جھو نہ جائیں اپنی جگہ سے والا انالتا ان ام سکما دم بہدی اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا نے وہاں سے تھام کو تو شاید ہی نہیں پتا دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی اس کو اگر قبض ہو جائے نا یا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا انسان تو اتنا لاچار ہے زمین و اسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے مجھے ایک بھائی واقعہ سنایا ان کے ساتھ سیال میں ایک مسئلہ ہوا انہوں نے کہ جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ گیا تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پکی الزامی جواب انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے اس کو میرے سامنے لاؤ میں اس کو چار جگ پانی کے پلاتا ہوں نمک والے پانی کے پھر اس کی شرم کا آگے سے باندھ دیتا ہوں وہ اپنا پشا مجھے روک کے بتا دے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے سمندر روکا ہوا ہے وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب پھر پیشاب نہیں روک سکتا اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے ہاں دعا الگ چیز ہے دعا بالکل الگ چیز ہے اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو دعا بالکل ڈفرنٹ چیز ہے اس کے ساتھ مکس نہ کریں بھولے آب تعالیٰ اگر یہ ٹل جائے تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے ان کا نانا حلیمن غفورا بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے کیا مطلب اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن اسمان حجریری صاحب ہیں اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے ولی آزب اللہ تعالیٰ ام نب غفورا اللہ علم فرمانے والا ہے ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے امدانی کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہی بات ہے ان نو کا نا حلیمن وفورا یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے علما کا نظریہ نمبر سات مولانا احمد ابریلوی صاحب ملفوزات حصہ اول سفا ستانوے پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو تو کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو تو پھر تو جیل بلدادی کا زیادہ مرتبہ ہے سیدنا عمر فاروب رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑو اور جناب سمندر پار کر لو میرا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائیو دنیا بکدرے ایفٹ ہے یہ کرنا پڑے گا دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے چار دانت مبارک شہید ہوئے ہیں خون کا فوارہ چھوٹا بے ہوش ہو گئے پیاس لگی تو پانی پیا بھوک لگی تو غزوہ آزاد کے موقع پر پتھر بھی باندھے یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیے تو وہ کر دیا اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑیں معذ اللہ ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علی سے پڑھ کر تو یا پھر کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے تھا پاسے بڑھ کے تھے ماض اللہ تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں تو انہوں نے کہا تو یا جنید یا جنید کہتا ہوا چلا یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا <سؤال> تو بھائی اگر یہی ہے تو دنیا میں ایک تو صحیح لو سید مسلمان موجود ہوگا نا بکول ان کے تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریا جیلم پار کر کے بتائے یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود ہے <سؤال> اس کو کہتے نا جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے اولیاء ہی کہنا چاہیے اللہ تو اولیا اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے تو یہ اولیاء یہ ہے تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کیا کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دیں کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منس پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بخول ان کے اس نے یہی کہا یعنی جا جنے جا جنے اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا باجی واہ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لائن نے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے وسوسہ ڈالا کیا وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا یاجنیت کہہ رہے ہیں اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی گوتا کھا گیا <تصفح> کیا کمنٹ کرے بندہ اس پہ <تصفح> یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں ات خز اخبار ارباب اللہ ان لوگوں نے اپنے علماء اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو گوتا کھایا پھر پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید اس نے پھر یا جنید یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں اللہ تک رسائی کی حوث ہے انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد الرس اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامنے کرم تک پہنچاتے ہیں اپنے تک نہیں اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا بلی ہوتا ہے تو یہ تو تھا ان کا نظریہ آپ وہی کا فیصلہ سن لیجئے اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے ایک گھنٹہ اور اڑتیس منٹ کا میرا لیکچر ہے مثلا نمبر تین کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر ہے آٹھ صفوں کا توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور آٹھ پیجز ایک طرف ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور وہ میں نے یہ تمام زلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمد تو اس میں ہی ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں یہاں میں صرف آپ کو امبیا کرام علی کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہوں اور ان کے مقابلے پر ان کے بزروں کا تو واللہ میں مطابق دو ہزار پانچ سو سولہ نمبر حدیث ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا حاضر حدیث, حسنن صحیحن. یہ صحیح حدیث ہے حدیث سن لیجیے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا عب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یوں تیر رسول فکر تھا اللہ لیکن نبی کی توحید کتنی کامل اللہ کے آکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا پھر فرمایا اذا از اللہ جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا و از اینسا فسٹ بلّا نابود کا نسائن اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے سے خشک ہو چکے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈسیئن ہے اللہ اکبر یہ <تصفيق> تھی بھائیوں سات عبارات جو کہ شان الوحیت کے منافی تھی اب اگلی بارہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اور پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ صلی محمد ولی محمد کما صلی برہیم ولی مجید محمد اللہ علی محمد وعلی محمد کما بارہ ابراہیم ابراہیم مجیت تو یہ ساتیں تھیں جو ریلیٹڈ تھیں شانیت سے اس کے منافی اب اگلی بارہ ہمیں باتیں آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء ہیں اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے الاپ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے لیے. اور میں پھر اس ویڈیو کی وساخت سے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ کرتا ہوں احمدہ بریلوی صاحب نے جو انیس سن پانچ میں سام الحرمین لکھ کر علماء دیوبند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بالکل ٹھیک تھے انہوں نے عبارتوں پر لگائے ان بندوں پر نہیں لگائے یہ بھی بڑا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مقبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم احسان علائی ظہیر صاحب جنہوں نے البریلویہ کتاب لکھی انہوں نے اس میں بہت علمی زیادتی کی اور کہا کہ یہ احمدہ بریلوی صاحب خام خاں فتوے لگاتے تھے علما پر ولیہ تعی آپ کی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی اپنی جگہ لیکن خدا کے لیے ان بارتوں کو پڑھیں کہ کوئی مسلمان یہ بارتیں پڑھ سکتا ہے جن پر احمد بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے بالکل ٹھیک لگائے تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت اتنی بڑی لانت ہے کہ انسان مخالفت پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے جی خام خواہ بات کر دی وہ اب خام خواہ سنیں کہ انہوں نے کن عبارتوں پر فتوے لگائے تھے وہ بنتے تھے کہ نہیں اور بالکل اس طریقے سے اب بریلوی مق فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شیر بنے نا ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستاحانہ بارتے ہیں تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتا چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں علماء کا نظریہ نمبر آٹھ مفتی احمد یا خان ہاں نعمی صاحب جال حق ہاں کتاب صفحہ ایک سو پینتالیس کادری پبلشرز لاہور سے جو شاعری ہوئی نور و بشر والی بحث والے چیپٹر میں لکھتے ہیں سورت القاحب کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح مرتبہ میں نہیں فضیلت میں نہیں جنس میں انسان باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی حادثیت آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی تحابی بھی ہو کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے 360 ڈگری کا ویژن آپ کو نظر آتا تھا یہاں پر آگ نہیں تھی پیچھے نظر آتا تھا اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے برتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد میں تو اب وہ نور و والے مسلے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں آگے تشریح کرتے ہیں ایک تشریح ہوا ہے جو میں نے کی وہ ہے صحیح تشریح اب ان کی تشریح سنیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراؤ یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو مجھ سے مت گھبراؤ میری دعوت سنو میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں بالکل ٹھیک بات کہی یہی اس سے مقصد تھا لیکن آگے دیکھے کیا جیسا کہ شکاری جانوروں کی شکار کرتا ہے اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصوص ہے کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور پتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ویسی آواز نکالتا ہے تاکہ اس کو شکار کرنے کے لیے قریب کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قل انما انا بشروم مصرکم کہہ کر کافروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے انہی و اِن اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اڑتالیس اور سورت الفرقان آیت نمبر نو اے محبوب دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں فلاں بلو یہ گمراہ ہو گئے فلاں یہ قبیلا اب ان کو کوئی رائے ہدایت نہیں ملنے والی جو حضور کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں عجیب و غریب مثالیں تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے سورت الحجرات میں آئے نازل ہوئی لا کر فاؤ و سوات حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرنا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ آیت کو میرے آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے یہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری کھول کر دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن ابھی ملائکہ کے یہ الفاظ ہیں کے اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے سب سے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کے حضور ان کی بلند ہو انداز کریں ذرا یہ حدیث کے الفاظ اور وہ آپس میں اٹائد کر رہے تھے حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح غلام کی مال اکارت ہو جائیں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو جائے تو بنا توبہ کر لیتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو صحابہ نام کے سامنے ہو سکتی تھی فلی اللہ تعالی یہی چیز اشلی تھانوی صاحب نے یہ وہ آ رہی جس پہ احمد ابد بھی صاحب نے سامول اور میں کفر کا فتوا لگایا وہ کفر کا فتوا نہ لگاتے تو کیا کرتے یہ آ رہی ہے وہ عبارت علماء کا نظریہ نمبر نو دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا سفا نمبر تیرہ اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت المحنت میں صفحہ اکاون پر لکھتے ہیں حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مکبت الم کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اب یہ فرقہ گلان اتاری ہے نا بر کہتے ہیں علم غیب ہے وہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا وہ خیر غیبی خبریں ہیں الحمدللہ نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے وہ کہتے ہیں تم کہتے حضور سے علم غائب تھا تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہے اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے ایسا علم یہ ذرا الفاظ ہونی ہے ایسا علم غیب ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہم کے لیے بھی حاصل ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں تم کہتے ہو حضور پہ علم غائب ہے اس طرح کا تو ان کو بھی ہے یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیر سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حس کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے یہ ہے وہ اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب جو اہل حدیث مطلب فکر میں اس وقت اتھارٹی ہے انہوں نے الحمد اپنے مکالات کے اندر اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر ان ساری عبارتوں کو ان میں سے یہ بھی عبارت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صراحتن جو ہے وہ کفیہ عبارت ہے الحمدللہ تو کوئی حرض نہیں سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اب اس پر ذرا وہی کا فیصلہ سن لیجئے وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے بسم اللہ رحمٰن الرحیم علیم الغ بھی فلاں احداب غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا من رسول ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے فقین نہ ہوئی یس لکن خلف ہی رسدا اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہردار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیر کی خبریں غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے اور یہ جو بار لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں وہ جب اللہ کہہ رہا تھا عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلیم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے جتنے بتائے تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں جنت ہمارے لیے غائب ہے دو ہمارے لیے غائب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی دوزر بھی دیکھی عذاب قبر بھی دیکھا یہ تمام ساری چیزیں آپ نے دیکھی علم غیب پر میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھ کے نام سے اہل سنت پار ڈاٹ کام پر اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کیے ہیں اور بریلوی دیبندی اور اہل حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھیں فرقہ واریت کی لانا سے بالا ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے صحابہ رام رسول اللہ کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے بات دوبارہ کیجئے تو سورت البکرا میں آیت نازل ہوئی ولا تپول رائنا اے اہل امام رائنا مت کو یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے رائینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہا کہتے ہیں اللہ تو حالانکہ صحابہ نہیں کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالی نے صحابہ کو کہا تم رائینا لفظ ہی چھوڑ دو اول لورنہ تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے ہمارا انتظار کیجیے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے علما کا نظریہ نمبر دس یہ ملبوزات ہیں جو سید احمد صاحب جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے جو بندیوں کے بڑے بزرگ ہیں ان کے ملبوزات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دیلوی صاحب نے جو عالم یہ بعض اعلس ان کو اپنے ساتھ منسوخ کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ جو بزرگ تھے یعنی بند مدرسے سے پہلے تھے ان کے بزرگوں میں سے ہے اسماعیل دیلوی صاحب کیونکہ ارواح صلاسا جو کتاب ہے اشر دھانوی صاحب کی اس میں انہوں نے اسماعیل دلوی صاحب کو اپنے بزرگانے دین میں لکھا ہے تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے صفا 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شاید شدہ ہے اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں یہ بریلوی بریلوی صاحب والا بریلوی نہیں یہ دیوبندی بریلوی ہیں بریلی کے رہنے والے دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے جو بند مدرسہ تو اٹھارہ سو ستاسٹھ میں بنا اس سے پہلے کہیں گے پر ان کے بزرگ ہیں ان کے ملفوظات ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں نماز کا روحانی طریقہ یہ ذرا ان سے سیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسفتے سے اپنی بیوی بی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی بی کے ساتھ سوبت جو ہے اس کا خیال لیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اور شیر یا ایپ اس جیسی اور بزرگ ہستیاں وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو خواہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو ان کا بھی نماز میں تصور آنا اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے وہ لے آز تعالیٰ وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدے کا خیال نماز میں آ جائے نا یہ کم برا ہے اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بزرگ کا لی تو بات چلو مانی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ذکر کیا اور یہ ذرا نماز کے اداب سیکھیں زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت وہ بہتر ہے اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے یہ کس دین کی تعلیمات ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجیے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے تشہود کے چیپٹر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہد تعلیم فرمائی کے نماز میں یوں پڑھا کرو کئی ترک ہیں اس حدیث کے بخاری اور مسلم نے اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو اتحیات کہ میری قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہے اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو اس کے بعد فرمایا بس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا اللہ خود پہنچائے گا تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشاء انٹینشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا تو خیال آیا کہ نہیں خیال کے نیے صحیح تو پڑھ رہے ہیں نبیزلم پر سلام ہو اس سے حضر ال ناظر کا گیدا نہیں ثابت ہوتا وہ میں نے سے بتایا ہے حضر و ناظر کا گیدہ اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا وہاں پر یہ ہمارا گید ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہر نماز کے سلام پہ پہنچتا ہے الحمدللہ تو یہ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے اور اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلطی یعنی اہل عدیث اور اہل تشہیوں کا بھی اجماع ہے کہ تشہد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ فرض ہے اب دو رسولو تک پڑھنا آخری پشور جو ہے تو چھوڑ دیں پھر اسے ولی ہی اب اللہ تعالی اب اسماعیل دلگی صاحب کی ایک کتاب دیوبندی بزرگ جو ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیئر کر دوں اہل حدیث کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے اور مدرسوں میں تقویت المان جسے میں تقویت المان کہتا ہوں ایمان کی موت وہ پڑھانی شروع کرتی تو عید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کو اس کی ہر بات کو تو نہیں مانا جائے گا اچھی بات ہے جو لی جائے تو اسی کتاب میں سے اب حوالہ آ رہا ہے جو گستاحانہ جملے انہوں نے لکھے اس پہ پورا لیکچر ادا ہو سکتا ہے تقویت علیمان کی غلطیوں پر تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا پھر ان کے نام پر مسلے بنانے شروع کر دی حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے برض جو اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلان برات کرے اہل دیس مقبہ فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہوگی خود بخود اس کے علاوہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری کے نام سے وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں علمی طریقے سے ان کا محاقبہ کیا ہے اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کچھ اور صحابہ کے ریفرنس ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط وہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو اس کے بعد اہل عزیز بھائی بھی ناراض ہوئے تو بھائیو یاد رکھیے یہ ہمارے اہل حدیز بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا یہ باز میں رکھیے گا اور یہ اکثر کہہ دیتے ہیں ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ تو سارے بزرگوں کی ہیں اپنے ہر بندہ کہتا ہے جی اسلام فلاں نے فلایا فلاں نے فلایا تو خدمات کا سلا انہوں نے ہم سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے اللہ سے ہم تو جس کی غلطی دیکھیں گے پوائنٹ آؤٹ کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے ہاں احترام اپنی جگہ رہے گا تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اہل حدیث مکبہ فکر جو ہے ان کو تو خاص طور پر بریلوی مکتا فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے یہ میں ابھی طرف سے نہیں بات کر رہا ریٹرن فارم میں احمد ابریلوی صاحب کی طرف سے حیران ہوں گے ان کی طرف سے کیسے احمد ابریلوی صاحب کے شاگرد ہیں مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے ستائیس سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی فکا حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا ہے بشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بار شریف ہے بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے کہ تو کتاب و سنت کے والے سے نہیں میں کمپیئر کر رہا اپنے والے سے اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے مختلف مقادبے فکر کے اوپر انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر وہابی اس طریقے سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی اور یہ پہلے تین حصے جو ہیں نا اس کے میں پہلے حصے کی بات کروں پہلے تین حصے احمد ابرلوی صاحب نے خود پڑھے ہیں اور ان کی مور بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے لہذا احمد اب رلو صاحب نے بھی یہ پڑھا ہوا جو انہوں نے لکھا تھا احمد اب رلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجد صاحب بہار شریف میں پہلے چیپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستاحانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے سرٹیفکیٹ دے دیا تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سامولرمین میں تھی باتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی تو یہ مسئلہ بھی میں نے حمزہ یہاں پر کلیئر کر دیا بار اسماعیل دہلی صاحب کی جو یہ تقویت الامان ہے سفا پچیس اور بتیس کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی تیرہ سو اڑسٹھ ہجری میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں علمی خیانت بھی کی کتاب میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی لیکن اوریجنل کتاب ابھی بھی موجود ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شام کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے وہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں زلیل سے مراد وہ پنجابی والا ذلیل نہیں عربی والا ہے تو بات اردو میں ہو رہی ہے اردو میں زلیل کسے کہتے ہیں کمینے شخص کو عربی میں زلیل کہتے ہیں کمزور کو تو یہ عربی میں کتاب نہیں لکھی گئی یہ اردو میں لکھی گئی ہے ادھر اذلہ کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالی کے سامنے ہر مخلوق مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے زیادہ ضلیل ہے یعنی انبیاء ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی وہ انہوں نے آگے بتا بھی دیا آگے چل کر سبھا 32 میں اس کی تعریف بھی کر دی انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ بڑائی ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے ولی اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ضلیل اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے ہزب الشیطان یہ تو ہزب اللہ ہے یہ تو اللہ کے حضور عزت والے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے یہ علماء کا نظریہ نمبر گیارہ تھا اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المنافقون آیت نمبر آٹھ عزتین ولاکنفین اللہ اور عزت تو ہے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں اللہ تو کہہ رہا ہے وہ عزت والے ہیں اللہ کے حضور اللہ کے سامنے وہ چمار سے زیادہ زرین نہیں عزت والے ہیں ولی آداب علما کا نظریہ نمبر بارہ اب یہ بہت خطرناک نظریے آ رہے ہیں اب اس کو بڑا اٹینٹو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی ہمارے سب کانٹینٹ میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں علی بن عثمان ہجبیری صاحب جن کا مزار لاہور میں ہے ان کی کتاب ہے کشف المحاجوب جو ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں انہی کی کتاب ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی یہ معرفت کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی کشف المحاجوب کا اردو ترجمہ دیوبند نے بھی چھاپا ہے مولانا عبد عبدالرعف فاروقی صاحب نے یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں کچھ حد پہلے تک تو زندہ تھے ابھی مجھے نہیں پتا ان کو صوفی باسفا اور یادگار اسلاف کہتے ہیں دیوبندی علماء اور بریلیویوں میں مولانا فضل الدین گوہر صاحب نے ترجمہ چھاپا ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن سے جو بند کا ترجمہ اسلامی کتبانہ سے شائع ہوا اور بریلیویوں کے ترجمہ جو ہے ضیاء القرآن سے اس پر تقریر لگی ہوئی ہے پیر کرم شاہ صاحب الزبی کی بھی یہ وہ ہے کشف المحجوب جس کے بارے میں کہتے ہیں جدا مرشد نہ ہو المحجوب پڑھ لے کہتے ہیں نا کہ جس کو پیر نہ ملے تو اس کے لئے پیر یہ کتاب ہے یہ ذرا کتاب سن لیجیے اس میں علماء کا نظریہ نمبر بارہ صاحب اور شکر کا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر چودہ اس میں لکھتے ہیں دیوبندی ترجمہ مولانا عبد الرحو فاروقی صاحب کا صفحہ دو سو اکانوے ہے اور بریلوی ترجمے میں صفحہ دو سو سڑسٹھ ہے ٹو سکسٹی سیون ضیا قرآن والوں کا صاحب اور شکر کی تعریف کرتے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک نظر جب وہاں پڑی جہاں نہ پڑنی چاہیے تھی یعنی اوریا کی بیوی پر کسی دوسرے کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی یہ اصل میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ آج موجود ہے نا تو اس میں یہ واقعہ بےحدہ لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ وہاں سے نکل کی ہے ان کا صحابی ہے اور یا اس کی بیوی پہ حضرت داود کی نظر پڑی تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے تمبی کا سامنا کرنا پڑا اور اس تو آگے ڈیٹیل بھی موجود ہے کہ وہ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا کے خود اس عورت سے شادی کر لی یہ پورا واقعہ ملاب اللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ یہ تون کیا کیا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استفر اللہ ان کی بھی اسی طرح کی ایک نگاہ حضرت زید ابن ہارسہ کی بیوی پر پڑی بولے تو حضرت زید ابن ہارسہ پر ان کی بیوی حرام ہو گئی حرام کیوں ہو گئی کہ نبی صلّم نے ان کو دیکھا تو آپ وسلم کی خواہش تھی معذ اللہ استفر اللہ کے ان سے وہ شادی کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کو نفرت ڈالی کہ وہ ان پر حرام ہوگی آرسہ نے طلاق دے دی حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی طلاق وہ وجہ کیا تھی کہ حضرت زید ابن غلام تھے اور وہ ہاشمی خاندان سے تھی ان کے آپس میں بند نہیں پا رہی تھی یہ وجہ تھی تو کہتے ہیں یہ نظر پڑ گئی تو حرام ہو گئی اور یہ ام مومنین حضرت زینب کے بارے میں رضی اللہ تعالی انہا اب وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت داؤد اسلام کی نظر حالت صاحب میں تھی صاحب کہتے ہیں جان بوجھ کر بندہ ہوش میں ہو اور اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو کہتے ہیں دود علیہ السلام تو ہوش میں تھے انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ جو کچھ وہ معاملہ دیکھنے والا کیا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا اور ہمارے نبی کو نہیں ڈانٹا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حالت شکر میں تھی یعنی مدوشی کی حالت میں تھی اس لیے ان پر گرپت نہیں ہوئی شکر اور صاحب یہ ٹرمز ہیں دو تصوف کی صاحب کہتے ہیں جو بندہ ہوش میں ہوتا ہے جس کو سالک کہتے ہیں اور سکر کہتے ہیں یہ مجزو جس کو ہوش نہیں ہوتی اور سکر کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن تو ہوتا ہے مدہوشی میں نشے کی وجہ سے جو مد ہو جاتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے کہتے ہیں یہ سکر میں ہے تو انہوں نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکر میں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے گرفت نہیں کی ایک بندہ ہوش میں ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھر ولۃب اللہ تعالیٰ اللہ وی تو تھا ان کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا عقیدہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ادا ہوا اس ستارے کی قسم کہ جب وہ اترے ماں واہ بکم وما ہوا تمہارے نبی نہ کبھی بیٹھ ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں کیٹاگوریکل مینشن وماں سے کونل ہوا وہ تو اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں بولتے عل ہوا اللہ واہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وہی ہوتے ہیں بزحور بزحور یہ ہے گارنٹی یہ گارنٹی دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نہیں چاہے وہ سیدنا را بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں یا کوئی اور صحابی ہو خواہ حسن بسری ہوں یا کوئی اور تابعی ہوں خواہ امام مالک ہوں یا کوئی اور تباہ تابئی ہوں خواہ امام و نیفا رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور امام ہو کسی کے لیے گارنٹی نہیں اللہ اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی کنواری لڑکیوں سے سور قلم خُلقٍ عظیم. صلی اللہ علیہ وسلم رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونے پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی چیزیں بیسکلی یہ وہی ضعیف روایتوں کا فتنہ ہے یہ تفسیر تبری میں بھی موجود ہے اسی لیے تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کا مترا نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک پر ضئیب الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ لیکن حدیثیں لکھنے والے مجرم نہیں ہیں انہوں نے ساتھ سنت بیان کی ریزلٹ کوئی نہیں نکالا مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر ریزلٹ بھی نکال رہے ہیں اور اتنے بےحدہ ریزلٹ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں یہ اس کی صنعت کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی ویسی کتاب و سنت کے خلاف ہے قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ بات ہے اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا معاملہ کھل جائے اب برلوی مکتا فکر کے علماء جو ہیں ان کے لئے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے جو بند کے لئے بھی کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلانے برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں کتاب و سنت کو فالو کیا جائے اب پیر کرم شاہ صاحب الزری جو ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا بیس پچیس سفوں کا چھپا ہوا ہے لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت یہی واقعہ سورت العذاب کی تفسیر میں امام تبری لائے آئے تھے تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی سورت العذاب میں جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں تو پیر کرم شاہ صاحب ازری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کش المجوب میں بھی موجود ہے کش المجوب پہ پچیس سفے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا اگر منسم مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے بھارت جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں وہ کہتے کی گل ہے لیکن جب بتایا کہ پیر کرم نے کہا یہ سارے ہاں بالکل غلط ہے <تصفح> وہی نا اب میں بولوں وہ اب میں بولوں کہ نہ بولوں استحظ اخبار ارباب اللہ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے یہ کہیں گے کہ تو مانیں گے و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا بھلے اعظب اللہ تعالیٰ اب یہ کانٹیکس چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک, <تصفح> <تصفح> تبرک کے لیے ذرا خصوصاً بریلوی مقبر فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے جو بندیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں جواب کوئی نہ دیں لیکن خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے تو اب خصوصاً بریلوی مقبہ فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے تبا تابئین میں علیب العثمان اجبیری ان کو تابینی مانتے تھے تبا تابی مانتے تھے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشور المعجوب میں اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو منیفا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں آزب اللہ تعالی یہ جناب کشور المجوب میں لکھا ہوا ہے اچھا وہ امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا تو اپنے استاد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بال وہ جوڑا ہوا ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا میں بیان تو کروں گا تو ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے سبحان اللہ پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھو جی امام ریفا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کرنامہ کیا ولی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا امام علیفا نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا وہ صحیح صنعت سے ثابت کریں ان کی پہلے کو کتاب ہی ثابت کرتے اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشقوں بنایا کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کور میں تعالی اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایون اہل تشید سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آبد وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اثر کے اندر موجود ہے اور عقیدہ کیوں تو حدیث ہے خواب کے اللہ تعالی دکھائے گا تو میں اس پہ وہی بات کروں گا کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہی ہے یہ گھڑا گیا ہے کس نے گھڑا بہرل جو اب لکھ رہے ہیں اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے سن نبی دعوت، سن نسائی اور سنمر سن ماجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے نبی جو ہے ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں یہ حدیث جو ہے یہ اصول محدسین پر ضعیف ہے اس میں عبد بن یزید جو راوی ہیں وہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرا کی حدیث ابو دودھ میں دس سو سینتالیس ہے لیکن اس کی ایک صحیح صنعت بھی موجود ہے لہذا اس کی صنعت ضعیف ہوئی حدیث یہ صحیح ہے اس کی صحیح صنعت جو ہے المسنت ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تینتیس ہزار آٹھ سو انیس نمبر ہے جلد سات اور صفا چار پر اور دلائل المبو امام بحی کی اس میں بھی موجود ہے سید عمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں جب تستر نامی جگہ ایران کی فتح ہوئی تو وہاں سے تین سو سال پرانی ایک لاش ملی حضرت دانیال علیہ السلام کی بالکل صحیح حالت میں بڑا لمبا واقعہ اب ٹائم نہیں میں سناؤں تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ایک لاش نکلی ہے اس کے ساتھ یہ کتاب بھی موجود ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا تو کابن احبار تابی کو بلایا گیا وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے انہوں نے جب پڑا تو انہوں نے کہا یہ دانیال علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش مبارک ہے اور پھر حضرت عمر نے پوچھا یہ کتنا پرانا عرصہ ہے تو انہوں نے کہا تین سو سال تو سیدنا عمر نے پھر خط لکھا اپنے کمانڈر کو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ جسم مبارک ہے اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے نہ مٹی کھاتی ہے اور نہ درندے یہ بالکل صحیح صنعت کے ساتھ ہے پھر سیدنا عمر کی توحید دیکھیں ان کو صحابہ نے بتایا کہ یہاں آدمی لوگ جو ہے نا جب بارش مانگنی ہوتی ہے ان کی لاش نکالتے ہیں اور یہ اس طریقے سے وہ بارش اللہ کے حضور کر مانگتے ہیں تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کے وقت تیرہ قبریں کھودو اور تیرہ میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگ قبر بھی نہ ڈھونڈ سکیں ان کی گمنامی میں دفنا دو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں ہزاروں دنیا آ رہی ہے آخر اللہ تعالیٰ نے جناب لوگوں نے لایا تو پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں کی قبریں اور مزار نکالیں نا اگر کسی کے مزار پہ جانا اس کی بزرگی کی دلیل ہے تو دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کا مزار دکھائیں اگر یہی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں نا تو پھر باب العرک کے مزار پہ بھی کتنے لوگ جاتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے امبیا کرام کی قبریں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے کسی نبی کی ڈیفینیٹ قبر پتہ ہی نہیں کہاں پر موجود ہے اور یہ بھی اس لیے تھی کہ ان کا دین قیامت تک رہنا تھا تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہو دلیل کے طور پر اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی اکرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے ثابت کر دیں آپ نے کبھی کسی نبی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر اختیار کیا ہو ہاں وسلم کا جانا وہ صحابہ اکرام علی مردوان کی سنت تھی عبداللہ بکمن اللہ تعالی عنہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے المسنت نبی شہبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر حدیث المتا امام مالک میں بھی موجود ہے اور باقی کتابوں میں بھی تو وہ قبر رسول پر آ کر السلام علیکا یا رسول اللہ سعید نمبکر کی قبر پر السلام علیہ یا ابا وکر اور اپنے والد کی قبر پر آ کر السلام علیکا یا عبادا پڑھا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ اس پر سب متفق ہیں برلوی دیوبندی بندی اور اہل بھی بہرل یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ امبیاگ کے جسم سلامت ہیں آپ وہ پھر کہتے ہیں پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے استخ اللہ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں تھی ہی سونتیں جمع کرنی ہیں یہ خواب, بھی خواب دکھایا جاتا ماض اللہ اللہ اپنے نبی کی امت کی خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو گے حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں بولے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے علماء کا نظریہ نمبر تیرہ اب یہ کتاب بزرگ بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خواجہ فرید الدین گنجے شکر جن کا یہاں پر بہشتے دروازہ بھی موجود ہے حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے بخاری اور مسلم میں عدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجندہ اور امام بہاری نے اس پر باپ باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے تو امام بہاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا ویژن بھی کلیئر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجند ایک پاکستان میں بھی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ ریکارڈ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑا ہے اچھا بہرل یہ ان کی کتاب ہے حشت بہشت جس میں آٹھ بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے سفا انیس اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے شبیر بردرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مکبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے دوسرے نمبر پر ضیاء القرآن ہے تیسرے پہ فرید بک سٹال ہے یہ وہ شاید کرتے ہیں بریلو اور دیونیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنجے شکر صاحب کی طرف منسوب مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے صحیح لکھی ہے اب آ وہ پولیٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکچر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ مین الدین چشتی صاحب کے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور ارض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا ان کو کیا پتہ تھا یہ کیا کروانے لگے تو خواجہ قطب الدین بختار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ تو اس نے کہا جی ہاں تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چی رسول اللہ و لاز بہ کیوں کہ العقیدہ تھا یہ کامنٹس کس کے آ رہے ہیں فرید الدین گنجے شکر صاحب کے کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا کیونکہ فرید الدین گنجے شکر صاحب خود خلیفہ ہے خواجہ قدب الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا اس نے فوراً پڑھ دیا خواجہ صاحب نے اس سے بیت لی اور بہت کچھ قلت اور نعمت اتا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا یہ اینڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے کہ اٹھنے کا کیا ہے کہ بیٹھنے کا یہ اٹھو, اٹھو مت بیٹھو اچھا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤ بھائی مقصد ہے تھا یا نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کو نہیں پڑھوایا لہذا وہ کفر میں ہی مار گیا اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا نا. کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا ابو بکر رسول اللہ کبھی <سلام> نہیں اگر صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں امتحان کرنے کے تو اور کئی طریقے موجود ہے یعنی وہ بےچارہ بیعت ہونے آیا تھا ایمان سے بھی جاتا رہا اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن الحدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیادی الادی ہے اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے حدیث جبریل والی دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکات ادا کرنا چوتھا حج اور پانچواں رمضان کے روزے یہ ہے وہی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے اس کو جو ہلائے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے اچھا اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھے ہوئے یو ٹیوب پہ جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ ولی آز بلّہ وہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کینسل ہو گیا دو برابر ہو گئے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھوں بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کیا بوجھ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو بہت وہاں بالکل ٹھیک ہوا ہے بھائی دونوں حالت ہیں اور یہ مناخر کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستاخیا آپ کے بزرگ کی نکالی جو کبریا ہوئی تو آپ نے فتوا لگانا ہے ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتوا لگائیں گے نہ اپنے پر اور پھر وہ اینڈ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پر موت دے دے اور کسی کو موت نہیں آتی یعنی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ جھوٹے ہوئے نا ہیں نا تو وہ آ جناب علماء کا نظریہ چودہ یہ ہے دیوبندی عالم مولانا اشر تھانوی صاحب کا رسالہ ال امداد چھپتا تھا اس کا آٹھواں رسالہ ماہ سفر تیرہ سو چھتیس ہجری تیرہ سو چھتیس ہجری آپ سمجھ لیں انیس سن سترہ کی بات ہے نائنٹین سترہ جیل تین صفحہ پینتیس پر اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں نا مختلف مقابلے فکر کے ماہانہ نکلتے ہیں بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے آ, الحدیث کے نام سے اس طریقے سے دیوبند کا شیعہ کا نکلتا ہے مختلف تو اس زمانے میں اشری تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا اب یہ سنیے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ول اللہ پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہ محمد صلی اللہ سعیدینہ و نبی و مولانا اشرف علی نبینا پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی خواب میں کشتی کوئی نہیں ہوتا اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ خاک بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر تیرے اوپر اتنا بڑا شیتان کا حملہ ہو چکے کہ تا شیان کے ہتھی چڑھ گیا کہ تیرا اپنا اختیار ہی ختم ہو گیا اور تے کام کر رہے یہی ہونا چاہیے نا ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ رہے وہ بھی یہی کہا میرے گناگار آدمی بھی یہی کہے گا لیکن اشودی تھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی تمہارا جو پیر یعنی یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے اس لیے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لیے ہو گئی ہے اچھا اب مجھے بتائیے اس مریف کو تو چھوڑیں یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ اس کے اوپر کیا فتوا لگے گا چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا یہ تو ہوش میں ہے نا یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں اس میں مناظرے کرتے ہیں پورے پورے اللہ اکبر اب وہی کا فیصلہ سن یہ درو اس نے کلمہ والا تو آپ پہلے سن چکے بوہاری اور مسلم کی کے بنیاد ہے یہاں پھر میں نے دروشی لگایا ہے اللہ مسلیٰ محمد امال علیہ محمد کما صلی عاللہ ابروحی مالبرحمید مجید اللہ مبارک على محمد اما عل محمد کما بارکا علیہ ابروحی مبروحیم مجید سورت الآزاد کی آیت نمبر چھپن ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا لہٰذا وہ بد علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز جی سکھانی ہے اس کے زمن میں کیا بات سکھانی ہے الحمدللہ اب آ جائیے جی پندرہ نمبر نظریہ علماء کا یہ دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت المد سفر تیس مکبت العلم لاہور سے شدہ وہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کیسی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہیں نا اس طریقے سے اچھا بلا مکلف ہونے کے یعنی کہ اس پر وہ دنیا والے پروٹوکول نہیں ہیں جس طرح دنیا میں تو ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایک ترتیف کے ساتھ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ہے زندگی اس طرح کی اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور شہداء کے ساتھ برضگی نہیں ہے برسگی نہیں ہے یہ آیاس جو حاصل ہے تمام مسلمانوں کو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے ولی آزب تعالیٰ دنیا کی جو زندگی ہے بھائیوں اس سے آخرت کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی اس سے افضل ہے ولی الآرت خیر اللہ کا مین اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے بہتر ہے دنیا کی زندگی کوئی بہتر نہیں ہے آخرت کے مقابلے پر نبی کی تو دنیا کی زندگی بھی بہت بہتر لیکن قبر کی زندگی دنیا کی سی نہیں ہے وہ آخرت اور برزخ کی زندگی ہے اس میں میرے پورا ریسرچ پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں اس میں میں نے جو حیات النبی کا عقیدہ ہے وہ ایڈریس کیا ہے اور مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے پچیس منٹ کی گفتگو سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ حیات النبی کا میں نے بیان دیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں لیکن جھگڑا وہاں شروع ہوتا ہے جب دنیا کی سی تو پھر دنیا کسی ہے تو دنیا میں کھانے پینے سے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے تو ماض اللہ تخص اللہ ہم کہیں گے کیونکہ اٹیچ بات ہے سلسلہ ہاں آخرت کا جو کھانا ہے اس میں ٹوائلٹ میں نہیں جانا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق دیا جا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے ہمارا درود اسلام نبی وسلم تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی برزخی موجود ہے یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتایا البتہ وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ہماری روح کا اب وہی کا فیصلہ بھی سن لیجیے سورت البکرا نمبر چبن ایک سو چبن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تک اموات بل اخیا ولا ولا قل <تَشْرُون> اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے وہ بردقی زندگی ہے متشابہات ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے کہ جو احادیث میں آ گیا اولما کا نظریہ نمبر سولہ ٹوٹل انیس سولہ پہ ہم پہنچ گئے الحمد للہ آپ ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی تو آپ کو پتا ہے بریلوی مقدر فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈولی بات کرتے ہیں کچھ پا کے تو کرتے نہیں آپ ذرا سن لیجئے آپ ذرا بریلوی تھا ملفوزات حصہ سوم سفر دو سو انچاس بک کارنر جین سے شایا ہوئی اور اب مزے کی بات بتاؤں یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شایا کیے ہیں اس میں سے یہ بھارت نکال دی ہے ان کو بھی پتا چل گیا بڑی گستاخانہ بھارت انہوں نے نکالی باقیوں نے نہیں نکالی بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے اعلی جو بریلی والوں کی ہے اس میں بھی ابھی تک موجود ہے بھارت انہوں نے بالاف اسلامی انہوں نے نکال دی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بلا بھارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی تو لوگوں کو بتایا بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو احمد بریلی صاحب کہتے ہیں کہ امپیا کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصہ دنیا ہے انہوں نے ایک لگ اور ایڈ کر دیا دنیاوی کا تھا نا دیوبندیورن کا حصہ بھی ہے حصری دنیاوی ٹینجیبل حصی دنیاوی ہے بلکہ سعیدی کہتے ہیں بلکہ میرے جو آقا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں بلکہ سئییدی محمد بن عبدالباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء بی اکرام علی وسلام کی قبور مطحرہ میں ازواج مطحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر آپ کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہی جناب یہ تو انہوں نے عبد الباطی زرقانی کا کال نقل کیا ہے اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ کال پیش کیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا سعیدی آپ کو یہ کہ سعیدی احمد کا فرماتے ہیں پیر آسا کہا اس کو اپنا سردار کہا وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے یہ ان کے کیونکہ انہوں نے دلیل قرآن سے تو نہیں دینی ہوتی نا وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں شباشی کرتے ہیں اللہ اللہ خیر اللہ دو جملے تا گا سمجھا دے گی ساری گال ہسٹری دنیا بھی. اچھا اب اس پہ وہی کاذرا فیصلہ سن لیجیے حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں الحمد للہ ریٹرن فارم میں بھی لیکچر بھی موجود ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الزاب آئد نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من چھ ان نبی بلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا ہے اور میں آپ کو آج ایک ٹوتھ بھی ریویل کر دوں میرے دماغ کی پہلی گرا جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی مجھے ایک بندے نے آگے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد اب رلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے لیکن الحمد میں اتنا دکھا نہیں تھا میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی ہوگی بات یہ ویسے غلط ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی وہیں سے پھر رستہ کھلا اور پھر قرآن پاک ٹو تھاؤزینڈ سیون میں پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ بولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں سے مجھے اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے اس طریقے سے اس توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علما کا نظریہ نمبر سترہ خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت المفند میں سوال نمبر گیارہ کے جواب میں صفحہ چالیس پر مقبت لاہور. وہ لکھتے ہیں اب رہا مشاہد کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا یہ دیوبندی بندی بزرگ تینسی علماء کے سائن اشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشاعد کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باتمی فوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے یہ صحیح ہے وہ غلط تو نہیں مگر مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں ہے جائز لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ پرانوں بیچ میں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے لکھا کیوں مسل کہ کوئی دیوبندی پڑھ لے بے عام آدمیوں کے جی حضرت یہ آپ ریلو کہتے ہیں مشرق قبروں سے فیض لیتے ہیں یہ آپ نے کیا لکھا تو وہ کہیں گے جناب غور سے پڑھیں ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے عوام والا نہیں ہم ان کے والا نہیں مانتے اپنے والا مانتے ہیں اچھا اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں یہ تو آپ نے دیسوں والے کام شروع کر دیے کہ مر گیا مردود نہ پاتے نہ درود یہ آپ نے کیا عقیدے لوگوں نے بنایا تو کہ جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دیا ہے کہ اب رام مشاہد کی روحانیت سے استفادہ کرنا ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بالکل صحیح ہے ہم تو قائم رہیں گے اس کو وہ بھارت بتائی یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے اور بالکل اسی طریقے کی یہ بھارت جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب نے بھی لکھی بارشریعت میں وہ میرا پمفرٹ ہے اس میں میں بتا دوں قبروں سے فیص کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اینٹی وینم جو میں نے بتایا تھا اینٹی وینم نمبر تھری مسئلہ نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر سکس اس میں میں, میں نے جو بند علما کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نقل کیے ہیں کہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر جو بند مدرسے میں دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ کرامت ہے ہاں بریلوی کہے گا تو مشرق ہے اہل تشیو کہے گا تو مشرق ہے ہمارے بزرگ کریں تو کرامت ہے کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے بلے آب اللہ تعالی اللہ <سطفح> تو <سطفح> تو یہ دیکھ لیجئے یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل و سلام اور فضائل حج شیخ ذکری سہارنپوری صاحب کی کتبہانہ فیضی لاہور رائے ونڈ کی شاید شدہ اس میں واقعہ نمبر بارہ ہے پیج نمبر ایک سو چھیاسٹھ پہ وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم خبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں یہ طریقہ انہوں نے بتایا فیض لینے کا تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا میں جو کہتے ہیں نا خوات کا طریقہ وہ خوات کا طریقہ آرام سے بھی کیا گزرا ہے وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سیکھ پا ہوئے میں ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیے ہیں لیاس ڈومن صاحب کو بھی دیا کہ آئے پبلک کو بتائیں بھائی یہ باتیں آپ لوگوں کے قیدی دے تو شیخ سکری سہارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا وہ پھر لکھتے ہیں کہ پانچ ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ عربی میں تھے وہ اشار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں آج چالیس لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کر دیں کیا ساوک رام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ احمد رفائی صاحب نے تو حضور اعظم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں نبے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا بلا نبے ہزار کا مجمع آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسجد میں نہیں آتا تھا اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نو سو سال پرانا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے میں کہتا ہوں چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ لگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا نبے ہزار کا مجمع اور نبے ہزار کے مجمے کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے بیداری میں وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے بریلوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ دکھ دیا کہ ان نبے ہزار لوگوں میں شیخ عبد القادر جلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں ٹھیک ہے شیخ عبد القادر جلانی کی گستاخی ہو جائے گی انہوں نے بھی دیکھا یہ منظر چور بری جی بس مور لگ گئی کس نے دیکھا کوئی ویڈیو بنی کچھ کچھ بھی نہیں سچی بات دکھ لی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا ٹھیک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سینتالیس سال تک قبریں مبارک والے ہجرے میں رہی کوئی ضعیب روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول اسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر اس قبر کے پاس رہ کر حتیہ کہ جب آپ اشتہادی غلطی کے طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی حالانکہ انیشلی ان کی نیت یہ نہیں تھی بہرحال وہ ایک کامیا ہو گیا اس وقت بھی حضور اسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ بار نہیں نکالا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ لے آگو بلّہ اور یہ واقعہ بریلو نے بھی لکھا ہوا ہے لہٰذ قادری صاحب کی جو خزانے سنت ہے اس کی سفا 654 پر مصافہ اور موانکا کی سنتیں اور عذاب اس چیپٹر میں لے کے ہیں یہ سنتیں اور اداب مسافا اور مانکا کی اس میں یہ واقعہ لے کر ہے جو پہلی جو خزانے سنت چھپی ہوئی تھی اس میں آپ وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے ویسے تو میں کافی انالیس کر چکا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے انتبن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب قہت پڑ جاتا تو سیدنا سعید اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چکا کو لے کر آئے ہیں تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے اب نہیں لے کر آ سکتے ہے کہ وہ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برسگی آپ کے ساتھ زندہ تو کہتے یارت وسلم آپ ہارم بارش باہر نکالیے اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے حضرت عمر کو تو سو فیصد ہی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں انہوں نے تو خود دیکھا تھا ان کو تو بدل جائے اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے ہم پیالہ لے کر آئے اس میں ہاتھ مبارک رکھ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے آفرت کی زندگی کے ساتھ اب کمیونکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری ہاں اللہ کے تھرو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے قبر پر اللہ ہمارے سلام پہنچاتے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ بھی ادیس بالکل صحیح ہے سنبی دعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چیپٹر میں امام و دعود لے کر آئے صحیح صنعت کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پہ جا کر سلام پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا اس کی طرف متوجہ کر دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا الحمد تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تبسل اور وسیلہ پر میں نے ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور تبسل کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چھ وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں پانچ جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے اور ایک ایسی ہے جو ثابت نہیں ہے اب سیکنڈ لاسٹ علماء کا نظریہ نمبر 18 یہ بہت خطرناک ہے اور یہ دنوں کے ہاتھ یہ ایٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں کو جو بندی عالم جو بن مدرسے کے بانی مولانا قاسم نہ نوتوی صاحب الناس الناسف چونتیس پر لکھتے ہیں اتنی سی کتابچی چی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو <تصفح> وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا ولیز بلّہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر غلام کا دیا نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ کاتم نوتنی کی عبارت ہی پیش کی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف کرے شاہمد نورانی صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہمارے علما تو پہلے اس کو یہ بھی سامولر مین میں اس پہ بھی کفر کا فتو تھا احمد رلوی صاحب کا ان کہ کفرییا کہہ چکے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار کرارتے نہ ہوں گے جب تک کہ ہاتھ دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقید ہے ہم کسی بریلوی دیوبندی والے دیس پہ فتوا نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لے بچارا نام کا بریلوی دیوبندی والے دیس ہے اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ ان بزرگوں کے ساتھ ہے لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہ نئے نئی کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا اچھا اب اس کو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا پورے پورے مناظرے ہیں وہ کہتے ہیں قاسم الفی صاحب نے صحیح ہے کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم السلام تو حضور صدم خاتمن نبی ہی نہیں رہیں گے اور بھائی موٹی عقل میں آپ کی بات نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے کس حدیث میں لکھا ہے وہ نبی بن کر آئیں گے وہ تو امتی بن کے آئیں گے امام محمد مہدی کے پیچھے نماز گے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی کیا شان ہوگی جبکہ سب ان مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا الحمدللہ للہ نبی کی موجودگی میں کون امان پڑھا سکتا ہے وہ امتی کی حیثیت سے ناظر کروں تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو جانے کے لیے نہیں جی نہیں تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے یہ کلمہ کفر ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الا بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق اور توحید تو نام ہی اس چیز کا ہے لم علت و لم يولد. توحید میں فرق پڑے گا خاتم و ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی سلم نبوت کی موہر ہے اور موہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں اور دوسرا تجمہ ہے اس کی سیل لاک جیسے وہ ڈاکانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں نا اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے اس میں میرا مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ہے ختم نبوت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمد للہ پچیس منٹ میں گفتگو کی ہے لہٰذا خاتمیت میں فرق آئے گا یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے کس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آئے سن لیجیے آیت نمبر چالیس سورت الحداب اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ چالیس رکھا تھا وہ علیما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تم مردوں میں سے کسی کے باپ بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں اس کی مہر ہے اس کی سیل ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی سن نبی دود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار دو سو باون نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث یہاں پر کوٹ کرنی چاہیے سیدنا اللہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اس کی بہت میں نے پوری اس میں کی ہے جو یہ قادیانی دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں آخری علما کا نظریہ نمبر 19۔ گوزر پہ ہیں انیس فرشتے دیوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے فضائل امال تیخ زکری سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے سفر چار سو چوراسی رائے وینڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں کیا لکھتے ہیں بڑا ڈیٹیل واقعہ وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کا لبے لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید کرتبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا کسی غیر نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی بھی وہ چیک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے یہ بیداری کا ہے کشیپ کی حالت کا وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا جنت اور دوزک اور یہ بھی جھوٹ ہے جنت دوزک کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی یہ بات اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ شیخ کرتبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزک کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں بات کر رہے ہیں ورنہ وہ وکیل گئے گے یہ خواب میں ہو رہا ہے تو شیخ کرتبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا تو میں نے دل ہی دل میں اس کو ٹی سی ایس کروا دیا اسال سواب یعنی تو کہتے ہیں وہ ہنسنے لگ پڑا کہ شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے دو فائدے ہوئے مجھے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے یہ جج کرنے کا طریقہ اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالی سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے یہی مطلب ہوا نا وہ کہتے ہیں اس حدیث کی طاقت بھی پتہ چل گئی اعلی یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی موت کتاب کے اندر کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے ورنہ تو بڑا آسان کام ہے لال مسجد کے جو قاتلین ہیں پرویز مشرف سمیت سماج سارے اس کے موتر کے دین تو ٹھیک ہے وہ جناب ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بخشوا لیں اپنے آپ کو جتنے انہوں نے بے گنا لو قتل کیے تو ٹھیک ہے بخشے جائیں گے تو انہیں کے پاس ہی چلے جائیں انہیں کے مارے انہوں نے تو ان سے کہیں ستر ہزار دفعہ کلبا پڑھتے یہ دین ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور شوزت بتا دیتا تھا یہ صاحبہ کے بارے میں بھی ہمارا چیدا ہو تو ہم کافر ہو جائیں بخاری اور مسلم کی بدت بولنے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہتے ہو آپ رک گئے صحابہ آگے چلے گئے اللہ کیوں کہ فرمائے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو تو چار فٹ نیچے بھی قبر میں نظر آتا تھا کہ آزاد ہو رہا ہے کہ نہیں ان کے بزرگوں کو جنت اور دولت بیداری میں نظر آتی ہے اور پتا لگے تھا کون جنتی کون دوستی کا بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ زیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتایا تھے کسی سے ابھی کو بھی منافقین کے نام بھی نہیں بتا جنتی دوستی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اب ذرا اس کے اوپر وہ فتویٰ سن لیجئے وحی کا فیصلہ نمبر انیس سورہ علی مران آیت نمبر ون سیونٹی نائن اسی کے کانٹیکس میں, میں میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چھ کے نام سے اللہ اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیر کی باتیں بتاتا پھر ہاریکو ولاک اللہ جب سبھی رسولی ہی میں بلکہ اللہ تو اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے اس کو غیر کی خبر دیتا ہے اب یہ دیکھیں اپنے بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں اللہ تعالی اور یہاں پر وہ پھر علم لدنی کا بھی سہارا لیتے ہیں اس کا بھی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا پہلی دفعہ کسی بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اس مسئلے کو مسل نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی یہ جو عقیدہ تصوف کے اندر آیا اور ان بزرگوں کے اندر اس کا تحقیقی جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں سو منٹ کی گفتگو الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے یہ تمام باتیں آپ نے سن لی اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے ان باتوں کے پیچھے ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس اس پر عمل کرنا ہے میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الاضاب آیت نمبر ستاون اللہ و رسول و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیز دیتے ہیں لعنهم اللہ سے دنیا و اللہ ان پر لانت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آزاب محینہ اور ایسے لوگوں کے لیے ضلیل و خوار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے بِاللَّهِ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو کتاب و سنت تک لا سکیں مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں ہم کچھ دکھا تو سکتے ہیں لوگوں کو اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو علل اللعلام نکالیں ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاخوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتاب و سنت کے منہج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نصیب فرمائے کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق آ فرمائے جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے معاف کر دے اور اس کو معاف بھی فرما دے سبحان